سوال ہے کہ اگر قربانی کے بعد گائے یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکلے یہ تو سوال تھا کہ قربانی سے پہلے کا قربانی کر لینے کے بعد اگر پیٹ سے گائے یا بکری کے بچہ نکلتا ہے تو پھر اس کا کیا کرے تو اس کا یہ حل ہے کہ اس کی جو ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی ذبح کر دے اور اگر ذبح کے قابل نہیں ہے وہ کچا ہے تو پھر اس کو پھینک دینے کا حکم ہے یعنی اس کو تدفین کر دیں اس کو وہ مردار ہے و اللہ تعالیٰ عالم